دیش اس نے سانوں آخ سنت و جماعت پیدا فرمایا لاتاد ہم دوسرا تارییا جس مول کہ سانوں اپنے ابا دکرمی مقرر اولیادار ہے اس وقت اس مبارک کورس کے موقع پہ اولی کرام ادا کر ہیں ناچیز جس موضوع سے کلام کرے گا اس کا اج دے اج دی نوی دنیا دے نظام سکون <Mechanics> دنیا اس دنیا کا نظام جو تھوڑی نظر چ اس نظام نفران نے تین بنیادی ستون رکھے یعنی تین بنیادی اصول رکھے سن کہ ج دنیا کا نظام باطل جو نظر آ رہا ہے، قائم رہنا تین ستون جناب نمجانا میں سنت اولیاء اس واسطے اولیاء کرام ہمیشہ دے عقیدے اور عمل دی اصلاح واسطے اپنی زندگی خرچ جب جبیا کرام حضور دی امت دی عقیدے اور عمل دی اصلاح دے طریقے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ناجیر بھی مسلمانوں دے عقی اور اور امل کی سلاح دے انس شریف کے دے موقع دے اے موضوع پیش کر رہا جناب نو معلوم ہے کہ شیر ربانی دی اللہ تعالان عنہ اور آپ کے خلفا کس قدر یہودیت اور اس کے فتنیا مخالف سن زندگی آپ کے خلفاء نے جس طرح آج آج تشریف لیاؤ <تصفيق> سبحان اللہ <سلام> اللہ <وقت> اللہ <راعت> <تصفيق> سویا دنیا کا جڑا یہ نظام بنیا بکری کے فالاں کو ڈگ نہیں پیا دا نظام ہے اور انہوں نے سوچ بچار مشورے تو بعد کائم کیا اس نظام دا مزاج سراسر کا پرو نو دنیا دے نظام کا مزاج سراسر کافران اس اگر کسے جگہ دین اور مذہب دی خوشبو آوے تو او صرف اور صرف ان او دی طرف منافقت سی طرف سادگی اور بے وقوفی اندر دین و مذہب کی ملاوٹ کے مقصد نو نہیں سمجھ پا رہا میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں یعنی نظام لوہیت نفس کا فتنا دنیا چ پایا ہے لوہیت نفس کا فتنا یعنی نفس خدا دا فتنہ دا. فتنہ پہلا پہلا نو خدا ماننا یہ فتنا پہلے نہیں سہل پوتا خدا سمجھتے سن چاند سورج کی پوجا کرتے سن اپنے نفس دی پوجا انہوں خدا سمجھنا یہ فتنہ پہلا باقاعدہ طور پہ منظم ہو کے نہیں اٹھایا قرآن مجید فرقان حمید نے اس فتنہ کا ذکر کیا اسی کیونکہ قرآن مجید نال ایک مخصوص نقصانی تعلق رکھنے کیونکہ اصا بھی اس ملعون نظام کا حصہ بنیا تک کھول کے اثر بھی گمراہ ہو گیا اس واسطے قرآن دیا آیات مخصوص کر لیے پڑھ کے ہر کوئی اپنا ٹوکر پانی کما دیا اور باقی قرآن کا حصہ ایس وقت دنیا کے اندر پانچ سات آیات دس چل گیا ہو گئی جنہ دے آلے دو موربیاں دے خطابات گھومتے رہتے ہیں باقی سب آیات یہ بات نترو کیا ہوا اللہ نے مجیت ڈرایا نہیں یا جنت کا لالچ نہیں دیتا اللہ پاک نے کفار شرم شیاتی شر اور ان کے فتنیا نو بھی قرآن مجید دے اندر خوب کھولیا کیوں؟ کہ جنت جانا فتنیا تو مافول ہونا جنت جانا او ضروری ہے فتنیا تو معفول ہونا دوزخ تو بچنا او بھی ضروری ہے فتنیا کفار کے شر تو بافور ہونا کیوںکہ کفار کا شر اور فتنا جدو بھی چوٹ ہے یا عقیدہ برباد کرتا ہے یا مسلمان کا عمل برباد عمل برباد ہو گیا تو جنرل کی لبنی دودی بچنا سمجھ نہیں آ رہی گر پرانے مجید نے سلامتی نظام کا معبود دس ہے اس دنیا کے نم نظام کا خدا دسیا کون ہے قرآن نے اے دنیا دا نوا جہان اے معبود کنو سمجھتا ہے میں نظام میرا ایس نظام کی گل کر رہا ہوں. اگر بعض افراد اپنی سادہ لوہی کی وجہ اس نظام شریک ہو کے خدا دی عبادت کر ہیں اور خدا نو معبود سمجھ ہیں وہ سمجھو ہلے نظام دا حصہ نہیں بنے شریک نہیں ہوئے شریک ہو گئے انہوں نے معبود میں دسنا جلا اللہ کے قرآن نے دسے بولو بولو اچھی آواز پر پروردگار نے فرمایا فرائی اتخذ نکا ہوا پرمن کیا انے جنہیں اپنے نفس خدا بنایا تو کیا جنہیں اپنے نفس نو خدا بنایا دو, دو ہیں قرآن مجید یہ بیان دو آیا افور آئی ہمارا سزا اللہ ہوا کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے اپنے نفس کو خدا بنایا اتنے اتن دسیا جا رہا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو نفس کو خدا بنائیں گے یعنی مطلب کہ اس نفس دی خواہش دے حکم دے کے حکم کے اگے نہ خدار بھی ویکنگ نہ نبیا گے نہ کسی دی ویکن گے ان دا مقصود صرف ہوئی ہونا یہ خوش جائے جی کہندے نے رانجا راضی کرنی بہویں رب ناراض ہوسول ناراض ہو کوئی دنیا کا کوئی بندہ ناراض ہوئے ہو جائے لیکن نفس راضی رہنا چاہجا راضی رہنا چاہی دا اللہ نے قرآن اس لانتی بندے کا بھی ذکر فرمایا ہے دسے نے قرآن نے یہ دسے, دسے قرآن نے کافر دسے نے جہے کافر چند کی پوجا دے سن بن کی پوجا دے ہیں اپنا مابود ان بنا مشرق دا ذکر قرآن نے کیا جانتے نے انہوں افسوس یہ تو منتقل الاحہ ہو ہا ج اپنی ہو نفس تے خواہش نو. اپنے نفس ناضی کرنا یہ اپنی زندگی کا مقصد رکھے اس دنیا نہیں جان دی. کیوں نہیں جانتی یہ حضور دے زمانے پچھلے دوران چ بزرگوں کے زمانے ٹولا پیدا نہیں سی ہوا سمجھ رہی نے یہ جماعت اے لوگ جہ نفس نو خدا بنا یہ اس اسلے پیدا ہوئے پشا پیدا ہوتے تو بزرگ بیان کر کر, کر, کر, کر, کر کے لوگوں نے دل دماغ بٹھا دیں کر کے کیونکہ یہ پشا پیدا نہیں سن ہوئے تو اللہ نے فرمایا آ فرمائے کیا ویچے ای سننے والے کیا تو دیکھا کیا مطلب وہ حلے جب میں ہی نہیں تمہیں کیا گئی ہوں سمجھ لگی اے سننے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افرائی کا مخاطب نہیں ہے ہر سامع ہر مخاطب جس کے اندر صلاحیت سبا اور خط خط خطاب ہے اس کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما تھا نے دیکھا <سؤال> کیوں فرمایا کیا ہالے یعنی تڈے سامنے نہیں آئے تو سم ویک جن کے سامنے آؤ وہی ویکنگ یہ کلندر اقبال دا دور سی اس دور ادر پیدا ہوئے جمے پھر انہوں حرامیاں دوا انہ لایا اللہ پاک نے سان سمجھایا ہے سڈے بزرگا نو سمجھایا ہے اسا دنیا دے دن دن اس اندر اس طبقے اس منہوس طبقے اندر دن روشناس کرایا ہے ان پہچان کرائی ہے کہ آئی اللہ پاک نے دو جگہ تے آخر جنہ منہوسا کا ذکر کیا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> افسوس جن ہے جنہوں نے کندیر نو قرآن بیان کردہ پیا میں شفیہ کہہ رہا جنہوں نے میرے کو کسے جگہ تیسے کس گفتگو دے اندر یا خطاب دے اندر یہ گل کوئی سنی ہو چن دوسرا ننا پینا زندگی پہلی بار گل سن رہے ہیں کہ جی. سنیا جی مسلا ایڈا وتم دے مسئلے مسلے کلا دے مسئلے سن سن کے اک گئے لیکن ایڈا وا مسئلہ جنوں قرآن پاک ایڈے سادے صاف لفظ دکھ رہا کو کیوں نہیں سنیا گل اصل قرآن اللہ قرآن نے فرمان ہے. انہوں نے قرآن کو ٹوٹے ٹوٹے کر لیا ٹوٹے ٹوٹے کا مطلب ہے. انہیں ایک جماعت نے ویک مطلب کا ٹوٹا آئے روزانہ لگے پڑے جی کوئی اپنے آپ میں قیتا بیت پھر دہل دو آر آیا سن اہل بہت آران لی چکر وہ دو ٹوٹے انہیں لے قل كيدا دو تا ہے قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموثق في القربا سمجھ جو ہے انما يريد الله يرهب عن قبر بعض اهل البيت یہ پڑھ کے چھ چھ گھنٹے کا خطاب دیکھا میں بریف تو بری نقطے بیان ہونے نے یا اپنی جیب چاہے تو ہے کہ چھوڑ لیا اللہ اللہ یخنو و مار وما کا اللہ رحمت للعالمین دو چار آیا تو حضور کے فضائل مبارک پیش کر دیا کوئی واسطے پیش کر, ہیں. کوئی اولیاء واسطے پیش کر ہیں. ایسے پاسے رہ گیا کوئی اپنے آپ تو پڑ چڈدم ان پوچو خدا خانہ خراب کرے تھوڑا تو شرم نہیں ہوں بھی قرآن دا باقی حصہ سارا ہی متروک اللہ نے تی سپارے نے اتارے نے تو تسا سپارے دو دو چار چار آزاد چن لائیا باقی کدھر گیا افسوس, افسوس امت دا کا امت دا سب تا چوکیدار دا قرآن ہے سب سے بڑا پاس بان یہ سب تو بڑا محافظ ہے تو ذات بھی کر گیا نا کیونکہ اجکل کے ملوں کا مقصد عمل نہیں مسلمانوں دا ترک نہیں صرف ٹکر دا درد ہے اس واسطے انہیں اپنا رجسٹر وہی وہ کچھ پڑیا لکھیا ہے جان ٹکر چل ہے باقی وہ سارے ترک کیتا ہے جے میاں رحمت علی ورگے اے کیونکہ سارے قرآن تے عقیدہ بھی رکھتے اور سارے قرآن تے عمل بھی کرتے اس واسطے اے قرآن کا کوئی ٹوٹا یا حصہ یا آیت آیا تعلق نہیں رکھتے بلکہ سارے قرآن تعلق رکھنے والے اس واسطے آخنا پہ قرآن دے وفادار اگر ہوں تو صرف اللہ دے ولی ہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی یار اللہ نے قرآن کیوں اللہ سونے نے دو جگہ کے فرمایا ان کی جنہیں اپنے نفس نو خدا پایا ہوں سنو اس موضوع کے اندر تہن یہ سمجھ آنے گی جے نفس اور خدا بنا یہ پہلے نہیں سمجھ کیونکہ نوا نظام پہلا ہے نہیں بالکل اسی طرح جس طرح قرآن پاک پہلے سپارے چاہے تھے سناو حاضر بیٹھے ہو نا تیل اور انما مسلف اللہ فرمانا جب ان سے کہا جاتا ہے وہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسلحی ہیں اسلح ہی کرتے ہیں حضرت سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں یہ لوگ جن کے متعلق قرآن یہ فرما رہا ہے لم یات ہو یہ لوگ ابھی نہیں آئے فرمائے بعد میں آئیں گے جب ان سے کہا جائے تو یہ ہر خوشی ہر بغیر ہر گناہ ہر بغیر ہر گناہ دنیا پھیلاندے جے روزانہ آم کرتے ہو تے سب نے گناہ مسلمان چلان کی کوشش کر دیا کرو یہ فساد کیوں کر لے ہمارا تو سلاح کار بھائی یہ زمانہ خراب ہو چکا ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے مسلم ہوں کل کڑیاں نے سکول نے جلوس کڈے ان آکہ جڑا نا فساد نکاحا اگریزوں کی طرف آیا آگریزوں کی طرف آیا رکھو گے تو یہ فساد بالکل فساد ختم ہو جان مسئلے سارے نکاح مکھاؤ حل ہو جانے گے جی ہوں انہوں نے کوئی آخر ملا کی پوگی جانے تو پتا نہیں کہنے زمانے کی کیوں بغیر اسلام نہیں بن سکتی ہم تو اسلام کی کوشش کر رہے ہیں ترقی کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو آپ کو خیر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اس کے بغیر تمہاری خیر نہیں یہو جا لانتی ٹولہ جو ہے نا صدقے جمال دے قرآن کو اللہ نے دسیا کہ یہ ای منافقہ ایک ٹولہ ہے کہ جدو آخو فساد نہ کرو بس تمہارا سے کیا تعلق ہے اللہ سونا نے کیوں آفر بڑے بڑے ہوئے نو منقی کا کافر جس لانسی نے گنا پہ فساد آدموں کی ہے؟ یہ پہلا نہیں ہوئے نہیں ورما یمر یہ پہلا نہیں سنوئے. یہ سن ہوئے یہ ہونے سن حضرت سلمان فارسی ہزور کا سہادی وہ صحابی ہے جڑا دی کی آپ نے بہتے انہوں ان فرایا اس آیت کی تعمیل ابھی نہیں آئی اس کی تفسیر ابھی نہیں آئی بعد میں آئے گی باقی وہ ہر پتہ لگا ہے کہ وہ کہڑے مبارک لوگ نے جیڑے جہ بغیر تی, ہر ظلم پھیلا کے دنیا تو دعوی رکھتے ہیں بھائی ترقی کر رہے ہیں ترقی کی طرف بلا رہے ہیں اصلاح کی طرف بول رہے ہیں ایسے ہے بلو قرآن مجید اس آیت دے متعلق آیا ہے نا کہ اس دی تفسیر ہال نہیں آئی اسی طرح اپرائی تم لائی ہوا اس دی تفسیر پہلا نہیں سی آئی کیونکہ بندے کو نہیں سنے نہیں دے پی پوجا کرنے والے ہے سن سوریہ چند کی پوجا کرنے والے ہے سن جنات دی پوجا کرنا لے ہیں سن لیکن اس اپنے نفس دی پوجا کرے خدا بنا کوئی نہیں سن آئے تا کر کے تفسیر پہلا نہیں آئی وہ منظر عام سے سمجھو ترائے جڑے ستون دس ان لوگوں نے نظام قائم کیتا ہے سب تو پہلا سکون اس نظام کا پہلا اصول بنا بڑا انہوں نے بھی بات یہ ہے اگر ترقی کرنی ہے جنہوں کہ ترقی کرنی ہے تو مقصد زندگی دا پہلے دسو کی کس لیے انسان یہاں پر آیا ہے کس لیے رہتا ہے اے خوش کرنا نہ اس نے راضی کرنا بس نہ کو کو کو کو کو کو کوئی خدا نہ کوئی رسول نہ کوئی دین نہ کوئی والدین نہ کوئی ابا نہ کوئی اما کوئی شہر نہیں اے اے خوش کرو جو والدین وڈ کے خوش یہ ہوتا ہے تو وڑ گو خدا کا منکر بن کے خوش ہوا من کے خوش من کے خوش ہونا راضی کرنا ہر خواہش پوری کرنی پہلا بنیادی اصول بنایا ہر کسی دے ایسا نظام جوڑو رو. اُنہ نون ہر بندے دا کا خیال بن جائے کہ بس دنیا آئے ہیں آپ خوش کرنا ہے اپنی نفس دیاں خواہشاں پورا کرنا ہے اللہ پاک نے یہو جہ بکر قرآن چرمایا افرائے تا منکتا خلا الاحا ہا دوسرے مقام تک فرمایا پھر وہ انجام دس کہ یہ اجدا ہے تو پھر انجام کی ہونا نہیں فرمائی وہ اما منتگا دنیا جڑا سر کش ہو گیا ہے جڑا اپنے رب نو اپنے دین نو دلشیا پیچھے پھٹ گیا ہے اپنے نفس دکھا ہے خدا بنا بیٹھا ہے وہ آ الحیات ہزار تک بھی آؤ دنیا دی زندگی نو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے بس یہ پڑھنا یہ لڑنا ہے جینا ہے سب کچھ اسے خاتر یہ ہونا چاہیے دنیا چاہی چاہیے یہ مقصد جڑا بندہ اس خیال ہے ٹھکانا جہنم تو سوا کو اللہ پاک سنت جس لی منہوس ٹولہ کا ذکر کردہ برکت والے بھی ذکر کر سکتا جس لی جسل جس انجام دستا نال ان بھی دس دینا انہوں نے منوقسوں ذکر کر کے پھر ابھی اپنے پیاریاں دس انہوں نے کی فرمان ہے وہ من خاص مخو اپنے رب کے کھلو سے درد ہے وہ سن نفسا نل تے اپنے نفس نت پا کے رکھنا ہے خواہشاں بڑی خواہشوں کو پیری خواہشوں کو اپنے نفس نک کے رکھنا ہے وہ ہر نمنا منہی منتا ہے نجائز نہیں منتا فائنل جنت جنتی ہے ٹھکانا جنت بولو یہ مطلب مسلمان مومن ہوا وہ جا نفس نکیل پا کے رکھے نت پاک کے رکھے خواہشات کو روکے نہن نفسا ڈکے روکے نہن نفسا قرآن پر مارا ہے یہ نہیں کہ ان خشان کے پیچھے چلاو جدر چلا, چلا خشان کے پیچھے تو جہنم ٹھکانا جی خواہشان ڈک کے رکھنا تو جنت ٹھکانا او ہن قربان جاو پروردگار پرور دگار ج مقصود حیات زندگی دا مقصد حیا مقص نظام دنیا دا قائم کیتا ہے کام دا مقصد دسیا کہ وہ زندگی دا مقصد کی رکھتے ہیں توجہ زندگی دا مقصد نفس راضی کرنا ان زندگی دا مقصد کیا آ پہلا سکون ہو گیا پہلا اصول ہو گیا وہ کٹھے ہو کے خنزیر بیٹھے کہ خنزیرہ کی مشورہ کیتا کہ بھائی نو دنیا جی بنا ہونی ہے نا وہ ہر کسی دا خیال اے بنا ہے کہ نفس راضی کرنا ہے رب راضی کران دی سوچو گے پھر ترقی نہیں ہوئی ہونی تنا تُسی جناب جی نظام دنیا کا نو بنا سکو گے پھر اسے پرانے دے رہا پہنا ایک, ایک کی بنیاد بنا لینا ایک لی اصول بنایا ہوںسا دوسرا, دوسرا کی بنایا نفس نفس ناضی کرنا ہے خواہشوں پورا کرستے ہم ہے بڑے شدان سنو اجلاس کرنے والے وہ جناب آخیا دوسری گل ہے طاقت حاصل کرنی کیوں تاقت نہیں ہوے گی ماڑا جڑا نفس اپنے نفس ناضی خوش نہیں رکھ سکتا خواہشاں پوری نہیں ہوا جو ہوا بچارا کئی بچے اٹھتی مر جہذا طاقت پوری حاصل کرو طاقت ہو تین بول بولو طاقت کنیاں ہو تین تاقت تا ہوئی قانون کی طاقت حکومت ہو بے. اپنی حکومت ہو یا حکومت پھر سارے دھال آ کے تو پتہ ہے کہ نہیں ہاں سجیوں کبھی اتوں تھلوں اتوں بتوں کوئی پتہ نہیں کن طریقے ہوتے نے وہ پھر وہ بھی اپنا نفس راج کر سکتا ہے ایو نے جرم کر بھی جانا پچا لیں قانونی طاقت لو جائز نجائ جس طریقے نار بھی ہو سکتی بابا حاصل کرو قانون قانون زور ہے زور ہے بڑا وایتا جی نہیں ہوئے گا تو پھر اساں اسانجا پورا راجنی کر سکتے دوسری طاقت مال بھی مال بھی بابا ہو مال ہوا تو پھر رالی کر گے تیسری طاقت ہوں افراد کی بھی بندے بھی چوکھے نا ہاں کسے کسی کس کسی لڑائی دی جو جاندی تو بندے اپنے نال ہو جو پچھا گیا ہن ان لانتیاں نے دوسری بنیاد دوسرا اصول یہ بنایا بھی میاں طاقت حاصل کر ہے پہلا بنایا زندگی دا مقصد کرنا ہے مقصد بنیادی اصول کی بڑھایا کہ طاقت حاصل کرنی ہے کیونکہ موجا ایویں نہیں ہوں تا کر کے دیکھو نا جی آج کل نات بھی یہو یہ جی بڑی لگی نوجا سونا لائی رکھی سونے لگیاں اس قوم د لگی اور باقی صحیح جی کافر نے ذہن بنایا ہے. اوے اکرنا خانات بنا چکی او بے شرما حالے بھی تیریاں موجا لگیاں نے نہ خدا دا پتہ ہے نہ دین پتہ ہے نہ پتا استاش اگوائی پھرنا ہال تیریا بغڑتا موجا ہی لگی اور باقی جڑے کنجر ہوں چکلوں کے اندر ہی لگی ہوں کہ نہیں لگتی جا فکر ہے اپنی عزت کی دی, دی. اپنے ہر طرح کی فکر رکھد اس بندے دیاں موجا نہیں لگتی اسے اللہ کے فکیر واگ ہمیشہ اپنے آپ رکھ رکھ کے دنیا تو چلا جا یہ موجا ہمیشہ بغیرتا دیا بن گیا طاقت آخلا کہاسل کرو ہوں اگوں تیسرا اصول انہوں نے بنایا انہیا انہی جی طاقت حاصل کرنی ہے نا قانون کی طاقت بھی لہنی ہے مال والی طاقت بھی لینی ہے بندے والی طاقت بھی لینی ہے تین طاقت تی کٹیاں کرنی واسطے ایک ہو شی بنیادی ہے شیتان صاحب وہ تو بیٹھا سے نئی کرنا را تھا یہو جہ بزرگوں کا استاد ابلیس ہی ہوتا ہے وہ ابلیس پھر وہی کر رہا اچھا بھی ہوں بنیادی چیز دے نی مطلب جڑا نبیا رسولان مسلمانوں یا اہل ملل اور اہل مذاہب ادیان ادیاان جا پی پتا اللہ نو راضی کرنا کرو جا کام اللہ نو راضی کرنے کرو وہ ہوں نیکی اللہ نو ناراض کرنے جہم اللہ جلہض ہوئے وہ کام کرو تو بن جی برائی, برائی, برائی, برائی, برائی, برائی, برائی, برائی انہوں نے آخر بھائی نیکی نہیں اگر اسے رہنے رب نو ری کرنے کی سوچا گے کتنے سچ راضی ہونا نیکی کا مانا بھی بدلو تو برائی کا مانا بھی بدلو اس کو کہتے ہیں خیر اور شر خیر کا مانا بدلو اور شر کا مانا بدلو خیر کیا ہوتا ہے اور شر کیا ہوتا ہے ہوں ان لانتی کا مانا دس لگا میں حوالہ باد دیاں میں حال صرف جو کچھ ہونا نے کلام اور بکوا صاحب کا خلاصہ ہے وہ میں پہلو خلاصہ سمجھا دینا آخر جوالہ دے دیا گا بولو اچھا سمجھ لگی گیار <تصفيق> ہوں <انہوں تصفيق> او نکی اور بدی کا مانا بدلیا بھائی نی ان کے جنوب مسلمان چ سوا لکھ نبی اللہ سو لکھ نبی سو لکھ نبی دنیا دردر دن رہنے کا مقصد کی لے کے آئے سن میاں چار دن کی زندگی دی. آخرت موجہ کرنی ہے اتے پاؤجان نہیں کرنی ہے. ابھی اللہ نو راضی کرو تو دنیا تچی دسیا مسلمان ہو تو جاؤ. سچی اپنی زندگی دا مقصد کی سمجھتے ہو تخر نبیاں نے دس رسول دس ولیاں دس پاکیا با آلم دس زندگی دا کی مقصد آخر مسلمان سمجھتے ہیں بولو یہ ہوئی چار دن کی زندگی آ جن وقت گزرتا گزارو لیکن اللہ اک چنگی کر دے در مسلمان آن دعا کریں اللہ اک بات سونی طرح ایمان دے خاتمہ ہو جائے مسلمان تو جدو پہلا دعا کر ایک دوسرے نو ملتے سن تو دعا کر دلہ رازی ہوگی اللہ خوش ہوگی اللہ معافی دے, لے دے. اللہ بھی ضلع میاں علاقے زیادہ تر رواج اسے جس ویل جا رہے اللہ رازی ہوگی اندے پتا راضی کرنے آئے نارائن میاں رحمت علی سرکار کنو راضی کرنے دا سبق دے سن بولتے بابا غلام محمد صاحب سرکار راضی کرنے لوگوں نے سبق کہ نفس نش کر دے سن یا خدا نو راضی کی سمجھ دے سن دوسرا کوئی نہیں سنا طاقت کٹھی کر بلکہ اللہ اس کا پران سنا آیا اللہ فرمان جڑا اس دنیا درون بڑنا چاہے اچھا بڑھنا چاہے طاقت لینا چاہے تاکہ میں دوسرے ہیں، قبضے کرجہ لا اللہ فرما جا خیال رکھنے والا اور ٹھکانا جہنم ہے جنت کوئی تلک نہیں ماہ سنا لیں پروردگار گال ہے دل کر فر فروغ ہے وہ آخرات کا جہاں اصا لوگوں واسطے بناو گے جہے دنیا کے اندر اچے ہو فساد خیال نہیں رکھتے جڑے دنیا دور رکھ ہونے کے فساد کے ارادے نہیں دس رہے ہون دے فساد کچھ لگنے فساد لوگ ہی دنیا دے پاؤں جڑے اتنے فراؤنڈ دے خیال رکھتے ہیں جڑا اچے ہون دے خیال نہیں رکھنا جڑا نیوا ہونا پسند کرتا ہے وہ کلی فساڈ بھی اور رحمت لیگو خدائی رحمت بن جا سمجھ نہیں آئی گل نانکیا مقصد رکھے دوسرا طاقت بناؤ قرآن فرمان ہے طاقت کی سوچنے والا جنتی نہیں جنگت واسطے آ جڑا اتنے نیوا ہونا کو پسند کرے اللہ انواقت دے تو امر بڑا ابو بکر بڑا حضرت یوسف بناو بنا بنا پر یہ سیال نا بولو اللہ ہر تیسرا تو آ گئی نیکی بنی جی نکی کہڑی آئی نیکی وہ طاقت حاصل کرنا سنو نکی وہیں انہوں نے آ گیا نی وہ جہی رابطی کرنے نیکی کہڑی آاسل کرنے کے لیے جو بھی کام مدد دے طاقت حاصل کرنے میں جو مدد دے جم دے ہی طاقت حاصل ہوتی ہے قانون ہتھ ہے محل ہاتھ آتا ہے بندے ہاتھ آتے ہیں کہ وہ پام کفر ہوزور کی ہو ہو دی. خدا رسول کی گستاخی ہون کی دشمنی ہو بے. پوٹ ہوگے سچ ہوگی پام نماز ہوگی کوئی بھی کام جی طاقت بڑی مسلم جے ووٹ ملدے نے جھوٹ بولتے ہیں تو بولنا فرض ہے جی ووٹ ملتے نے مذہبی ٹولہ ٹوپی لے کے جماعت خلوننا, تے جلسے ٹوپی پائی تے جلسے پڑھ لی جی نی پٹونی پھیلتی جو پچھے یورپ کر کے آئی سی کام وہ سارا پتا لیکن اسمبلی تسمی یاد آ گئی سی <laughs> بول <سل> جی اج دنکا تین پتہ لگ جائے گا بھی اجی بنتے اللہ یار کم از کم اسلام کی جان نمجی اللہ کے قرآن نے جو تک سمجھایا جنہوں قرآن سمجھا تصا کیوں نہ سمجھو ملاکائی یہ چیز نہیں سمجھ سکندر کام ہے سا کلن ایک بار ہے افکار جانو گلی ہو بندیا جام بریت ہو جڑی ٹرڈے چی پیاکار افکار جوانوں کے جلیل ہو کہ فسی نہیں مرتے کلندر کی نظر سے کلندرا نہیں کہوں چھپتے نہیں مرتے کلندر کی نظر اس کو اقبال نے کہا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے عقے امام سبحان اللہ سبحان اللہ عقے اللہ سبحان اللہ آؤ بولو اے اور اے اے بھی بچارے ایمان اس جہان دے دی نا تو پنگے لے آپ جو نہیں سال پنگے لے کے کرو گے جی میں ابدل امید نو پنگے لین کا شوق بڑا وہ مرے انگریزی چیڈے دے گند گئے تجانگتا بول آ دیکھو نیکی کا مانا بدل لیا انہیں آخر نی کہنا نیکی نہ کرو یہ کہنا نیکی نہ کرو میری گلا بروائی کرو صرف نیکی کا پہلے مانا تو سگوں کو بدلو پہلے لوگوں یہ سمجھاؤ نی ہوا طاقت حاصل دا گئے مسلمانوں دے اندر کی سی نیکی ہوا جہد رب حاصل ہوئے بلو لاندیا نکی ہوا جہد طاقت حاصل ہوا جب حاصل ہو جاقت حاصل ہو بدل گیا ہوں بھائی وہ کہی شہر آخر وہ آپ پتہ لگ جائے گا کہڑی شہر جی طاقت حاصل ہوتی جی کسے تھان سے یہ کسے تھا سے کفل کرنا پہن رسول اللہ کی گستاخی کرنی پی اگلے پہ نوکری تا دے کرو پیسے تو دے تجارتی تعلقات رکھنے پہلے رسول اللہ دے گستاخ کی کرو تو بھئی اس وقت گستاخ کی حمایت فرض ہو جائے گی کیونکہ دیکھی ہے ہم نے طاقت حاصل کرنی ہے پیسہ ہوگا قانون ہوگا مال ہوگا افراد ہوگے تو پھر بات بنے گی حوصلہ مولوی جو مرضی کہیں دے رہ مولوی ساڈی نیتی نو نہیں سمجھتے ہیں سمجھ دیں گے مثلا ایک فیصلہ بعد دم بھی صاحب کو کوئی مولبی صاحب بھی ایسے جیدے جیدے ہوتے ہیں کہ جی جتی ماڈرن مسلے کے کلوتے ہوں اس واسطے کہ ادھر کچھ نہ کچھ مال لبنا تھی جی پتا نہیں کہڑے کہڑے کم چا دیں کیوں پا اندنے. بھائی یہ بھی تو کچھ لائے گی نا ہو سکتا ہے مسلے تو کٹ اور بی بی جی تو تو وہ بھی تو نے کی ہے ماڈرن مولویوں کے یہ خیالات ہوتے ہیں مثلاً ایک فیصلہ میں مولوی کا آیا انہیں اپنی کڑی نوڑ کا مقابلہ کرایا ہال تک میںل در نسنا کچھ نہیں نستا کچھ کچھ مانگو نسنا سی ایک تک کچھ پا کے پھر جناب پتہ نہیں اس نو کہڑا میٹر لگا سکر مولبی دا میٹر س ماہول داری کرنا کرتا کنے منٹ چننے کلو میٹر پتنی کلومیٹر سی کنے میٹر کن میٹر طے کیتے یا کلو میٹر طے کیے اس رنگ کچھ بڑھ آئے. اور سچی دسے جی مسلمانوں سوا لاک نبی یہ آخ گے کہ لانت بولے سوا لاک نبیا نیکی آخری کہ لانت آخری لانت آخری لیکن آخر ماڑ بھی ہو گئے فیصلہ باتتا جو بڑی بڑی پھر اخبار پتا کی آرانا سامنے کام کر کے ہلکے میں بہت بڑا جہاد کیا لاس لالا جما والے پڑھنے والے جہاد کہڑا پہ آتا ہے ہوں کی پتا اج کل جد کلو اس ونتی جگیا نام جہم والے نے وہ نہ دیکھے کرو یہ دیکھا کرو کہ اے کنجر وہ ناما ن استعمال کہڑے کام کرتے ہیں اس برائی نکی کہیں جہاد کتنے استعمال ہوتا اسلام جٹی پوا کے کچھ بنا کے اپنی تگھی نسل تیز پایا اخبار بھی آخ کمال جہاد کیا مول میں بھی کھول گیا انہیں آخر مسلا دی دیا میں سلانا بوٹے کھانا رب تین رت تین رحمت سچی دسیا جی ایسا مجموعہ بیٹھے جے صاحب فرما رہے وہ کہ مینو ہالے حکومت نے عزت نہیں دیتی جن میں نیکی کیلا نہیں لبا وہ سلا تین سلا لانگڑا تچت خچت ہی کھانی بول رہے نہیں سانو کہ یار پتا نہیں کہتی کرتے ہیں سن پی لگتا تو بولتے نہیں سلانا نیکی ہے سونے ربا یہ جہان بھی آنا سی قربان جا ربا تر بولتا من یہ ہے اپنے نفس کو خدا بنانے والا کتا خدا کنو نیکی آخے کنو آخی, آخی جانا ہے خدا کن برائی آتا ہے کنو آخی جانا ہے اگر <سؤال> نماز کوئی خدا کا بڑا فرض ہے <سؤال> اس کے کرنے سے طاقت حاصل نہیں ہوتی مال ہاتھوں لگا جانا ہے لو وہ برائی ہے وہ برائی ہے بھائی, بھائی, بھائی جیڑا مال کماؤ نے چپے گا لہذا انہیں آخیا پابا نماز پڑھنے کی بجائے نا کام کر لو جب یہ آپ نے بیس منٹ گول کرنے ہیں تو بیس منٹ میں آپ بیس ہزار کما سکتے ہیں تو پھر نماز کیا نماز تو برائی ہے کیونکہ یہ طاقت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے جو رکاوٹ بنے وہ برائی ہے جو مددگار بنے وہ نہیں یہ ہے سولہ یونیفارم آئی ممتاز کا ممتاز قادری دے بارے پھانسیدار ایک, ایک ملعونہ ملونا گستاخبار ہے رہائی بہار ماض اس لیے آیا کہ یورپ والوں نے کہا یہ صاف صاف اخبارات میں آیا میرے پاس اخبارات پڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بھائی بات یہ اگر ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتی ہو تو اس گاخ کو بالکل بڑی کر کے پاس طریقے سے ہمارے پاس اور سارے آخیا ہم نے بہت بڑی نیکی کی ہے اس رنگ چنا دس دتا کہ بھئی ہم نے بڑی نیکی کی ہے تجارت قائم رکھنا پیسہ قائم رکھنا سب کچھ قائم رکھنا اپنی ایجاشی قائم رکھنا یہ نیکی ہے تو بہت بڑی نیک اگر ہم ان سے ایسا تعلقات اگر ایسا کر تعلقات ختم ہو جاتے تعلقات ختم ہو جاتے تو مال نہ آتا مال نہ آئے تو برائی طاقت نہیں لبنی طاقت نہیں لبنی تو نہیں راضی ہونا تو مان راضی کرنا ہی تو زندگی میں مقصد ایک توجہ نہیں فرمائی لہذا ضروری ہے بھائی جو بھی توجہ اے جڑا اصول ہوں آخری یہاں لانتی نیکی دا مانا ہی بدل چڑیا یعنی یعنی جسے دین کے اندر کوئی کام اوہی کام اگر ایک جگہ کے اتو اگر کام ایک جگہ کے اوپر بندے کی دنیا نقصان ہے تو وہی درائی اور اگر طاقت حاصل کرنے میں مال حاصل کرنے میں وہ فائدہ دیتا ہے وہی نیکی ہے اب ایک ہی شاید برائی بھی بن گئی ایک شاید نیکی بن گئی فرمائی بہت بات آن کے ہوں ان تعلیمی ڈھانچہ جڑا بنایا ہے نا تس <تصفح> <تصفح> سارے تعلیمی ڈانچے یہ دس رہا بس یہ نظر آئی زندگی دا مقصد خواہشات نفسانی کی تکمیل بتائیں گے خدا کو راضی کرنا نہیں طاقت حاصل کرنا ضروری قرار دیں گے ہر کسی کے لیے تا کر کے ہر بندے دی کوشش توجہ پہلے نمبر توکری ہوں وہ تاکہ قانونی طاقت نہ آئے بھائی برادری و بھی رہ پتا نہیں کہڑے سانوں ادرو مال بھی لوا گے جی سان کسی جگہ سے نقصان پہنچ لگے گا تو مدد کی طاقت کول ہونی ہے جلو بچ نکلیں گے ہر اسکول نوکری داستے جا نا ایس نظریے نسا بھائی طاقت حاصل کرنا ضروری ہے بند ملی ہے بھائی آخر دنیا میں ادارنا تو کئی لےکیا کا ذکر توجہ پانچ وقتی نماز پڑھانے ہوں دیکھا جائے اتنے پانچ وقتی نماز کا بھی ذکر بھی مسجد نال مندر دا ذکر بھی ہونا وہ بھی کھلوتا گرجے کا ذکر بھی ہونا وہ بھی کھلوتا ہے سارا دا ذکر ہونا ساروں دی عزت برابر بھئی اے نماز پڑھ رہے ہیں نماز کا پابند پانچ وقت کا ہو گیا وہ پابندی کس معنی کس نیت کس نیت کرار دے بھی یار مسلمانوں میں رہنا ہے اگر کسی معاشرے مسلمانوں کے ماحول معاشرے تی نماز پڑھنا تھوڑے تروسہ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں ماشاء اللہ بندہ نمازی تو کچھ نہیں بھی. یہ بہت صحیح کام کرے گا اتے سان نماز ویچ لک کے فراڈ جھوٹ منافقت کر پورا موقع ملتا نماز پڑھنی چاہیے دا. داڑھی بھی رکھنی چاہیے دا. دا کر کے آج کی داڑی تو میں بڑا ڈرنا پکا سمیا تھی اجاز کر کے آئے سر سبو تیز کی سلطان رائے جی سلطان رائے جی ہا جی بغیر پتا جی اکتر سال آج وہ کر کے آیا جہی بغیرتی ملدہ سی انہیں مجالج چھٹی ہوگی اتے بھی دعا یہ کر دربنگ مہربانی کری بوڑےپا بھی آ گیا نی بھی کرنی کسی پارٹ رہ جاؤ اللہ سنیا مہربانی یعنی کمال لانت پی گئی کہ برائی نو نیکی سمجھ بیٹھے اقیدہ ہی ختم ہو گیا برائی نو نیکی سمجھنے والا کافر ہوں نیکی نو برائی سمجھنے والا کافر سروتا ہے عقیدہ ہی ختم ہو گیا نیکی رو برائی جتنی بڑی اسلام میں دیکھی ہو اگر تمہاری طاقت میں اور تمہاری نفسانی خواہشات پوری کرنے میں रुकावट है, है चाहे बड़ी ने आखिया जाए ना यार झूठ बहुत बोलते हो तो पता हजरत जी सियासत है ही झूठ ला है, क्या क्यों कहें हालांकि झूठ वोड़ी लानत है कि नहीं हो جی لانت ہے کہ بنا لیے یار جھوٹ بولتے تولا سا جبھی بیٹھے ہرنا جھوٹ فرض ہے مولپی صاحب کسی سیاست دان تین مسئلے دی گل چیڑن کو پتا کی مول سا تمہیں پتا ہے سیاست دا مدان ہے مذہبی گل نہیں چیڑنی چاہیے اچھا اتے مذہبی گل نہیں چیڑنی چاہیے تو نماز دا وقت ہو گیا بج کے آ گیا رل آیا جلسہ سی کے وہ گیا جنہیں کدی ٹوئی اور چھپائی ہے نا اس نے وہ سرد ٹوپی کر لیا ہے وہ کیوں آن کرتا ہے کہ مجبوری ہوتی جن دینی ہوں وہ سر چھپا کے تسمی لے کے دل سے جان لینا ہوں بوڑے بیٹھے انہیں آخنا ادار سوری اچھی اچھی یار سولہ جی طاقت افراد بندے والی وہ بنے اتو فارغ ہوگا تو دوسرے مذہب والا جلسہ ہونا ماشاء اللہ سکھوں کے دل کی بنتی گا جلسا ہندو چادر فر کے مڑی چڑا گلاب دیا پتیاں دی مڑی دی چکن لگ گنجرا کدی داتا کے پھول چھگنا ہے کدی ہندو مڑی چھگنا تس بلا کہ وہ اے تیرو نہیں پتا لگ سکتا سانچ ہے سچی دسیا جی پاک مستفا کریم نا کافر آیا لکھلانا دینا لانتی کافر ندی پاک نے کول کٹے ہو گیا اور ایک سورت بڑھتے ہیں آم سورج وقت عبد نماز پڑی جدیا نہ مر کے سوچی کہ قرآن دی سورت کدو اتری سی کس مقصداتی بربر نکال یہ شاید کیوں اتارا ہے اس سورت نو کیوں اتارا ہے کاسر ندی باغ میں محمد دنیا دا مال سامان چاہیے سارے اپنا مال تیرے قدمہ چ رکھ دین اگر تیروں سویاں سویا عورت چاہدیا نے ہاتھ رکھ میری پسند آئی تیری اگر تیروں حکومت ہے عرب سارے بادشاہ تین بنا ہے پر ایک کام کر سڈیا مڑیاں عبادت کسانے میں آ گئے سارے خداو ناک ہاتھ رکھ کے انہوں نے چم آ کر اللہ نے فرمایا چلیا ٹنکے چوٹ کے قید میں مال لین آیا نہ سواری کی لالچ رکھنا نہ میں چاہنا میں کفر ایمان نو ایمان آخ آیا کام نہیں کر سکتا بو جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا But اپنا دین ہے میرا اپنا دین ہے تو ادھر نہیں مل سکتے میں ادھر نہیں مل سکتا بولو اے رخ لکھ لانت جی ہندو, ہندو نال ہندو بن بیٹھ سکھا سکھ بن بیٹھا لیڑے کپڑے وزہ کتا سارا کچھ کر کے انہوں دے بن کے بہ جان فٹے پٹے موہدیا بولو بولو جنہیں کوئی دین مذہب نہیں صرف دین مذہب کیا ہے طاقت نسل کو خاص بازی کرنے کے لیے بیریا میں کوٹھی ہونی چاہیے ڈیفنس میں بنگلہ ہونا چاہیے بڑی سے بڑی گاڑی ہونی چاہیے چاہے جو مر چاہے دنیا میں ہر گناہ کرنا پڑے فرض ہے یہ کچھ کرنے کے لیے مسلمانی پہ وہ بھی کر ل سانو یہ لگے نیکی کرنی ہے اپنے اویر بائی اسا برائی کرنی ہے اسا برائی تو بچنا ہے تو برائی اڑ لی جہی ادھر مدد نہیں دے گی توجہ بہترین گل ایمان سننا نے پولیٹیکل مذہب انہوں کی اصطلاح پولیٹیل مذہب یہ انگلش لفظ بولتے ہیں پولیٹ بندے نو آخن گے ماڈر یہ سکول مذہب کی ساجے مرگے یہ جان سمجھ لہنتی کتنے گل میں سنا کیمپ جیل ہو سم باہر بیٹھے وڑ وڑ کے حشیا ویڈے جان یہ ہو سکتا کہڑے پابڑ بیٹھے کیمپ جیل ہوئی میری مشقت پی گئی یہ سزا بابا شکر سینے لنگرانے روٹیاں پہلا جہاں بھی جانا پہلو لنگر خانے ہی رکھتے ہیں اس چیز عجیب دیکھنے چاہیے ساری دیہی ایڈیسرین دیار دوتے چکلا چلے تے راشن کچے راشن کا گدام وہ گوام جہد سارا آٹا دالا کھول سب کچھ پیا ہوں بڑا سارا گودم سی لکھن بے شرکاہانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ایک قرآن کی آیت لکھی سی راشن گ میرے کول کھلوتا تو میں ملازم جا چکلا ساری دیہی چل رہا ہے واسطے یہ مجید چ کوئی آیت نہیں آئی یا جناب نے کدی لپن دی کوشش نہیں کی کسم استاد بھی کردیا نا پوری جیل دے اندر کسے جگہ تے تی ای آیت نہیں سکی اللہ بے حیائی بدی سے روکتا ہے پوری جیل چیز بلکہ میں وہ تھوڑی جی سنا بیٹھا ہوں ادھر ویٹ یا میں سنائیے توٹ لگا خدا آخر کوئی مولوی کیا ہے نا جن آیا روزانہ دورہ ہوں چیز دورے تو پہلا کاری کاری چاند آیا تو پڑھنا ہاں جی میں میم کوئی آ کے نا پڑھو میں کبھی نہ پڑھوں جب میں پڑھا گا تو یہ آج پڑھا گا اللہ بے حیائی برائی سے روکتا ہے لہذا یہ جو کچھ برائی بتی ہو رہی ہے اس کو بند کرو تو انہیں اگلے دن آج تو پڑھنا سکھنا سچی اور ہی تو پتا لگ جائے گا ٹی وی سکل نماز یا دو چار آیا ركھی تھسے مذہب دنیا, دا مزد مزد دنیا دا مقصد جڑا نا وہ جڑا اصل نیکی قسم كدو نیکی یاد آؤں جہی قرآن اسلام كی نیكی ہے پولیٹیكل بنتی ہے دنیا بھی مقصد ركھ خدا نہیں راشن بچا سی گل سمجھا جائے راشن انہوں نے پتا سی بھی بچارے جٹ سیدے سا کوئی ستو کیا فسیا اتے کوئی میر محمد تو کوئی کوکھر فسیا کوئی جٹ فسیا کوئی راجوت فسیا کوئی جہا بھی اتے آخر ہے مسلمان نہ یہو جی بلان کمی نت پائی راشن میں بچا بچا سد رہا بہت بیٹھے ہوں جی دہڑی چاہیے بدل دو پڑھنے کا موقع دوکلے سد کے آخو جی ختم پڑو ابھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کاروبار نہیں پڑمو بھی کر کے لے. میں جہیا گلا کر رہا بالکل حقیقت میرے نامتی صدیق صاحب, صاحب, صاحب, صاحب... سن مفتی صدیق صاحب پڑھا سن فیز باغ پہلو پڑھا سنڈی مدر سنو مانی مدر سنو مانی پڑھا سن مین گل سنائی سی باغ میں سن ایک بار والے لے کے ختم آ چلے گئے پڑھ کے دعا کروبار بڑا دعا کری چل کے جا اس واسطے میں آنا چلی دے پائے خالی قرآن پڑھن جنت نہیں لبی یہ بھی سمجھنا پی یہ پڑھنا کتنے پہ مولانا مستیفا علامہ چیٹ ہن راشن بچاؤ مولو یاد آیا آج دسو دس دکتے لکھ دی قرآ دی آیت اپنی دنیا دی جیسی راشن او قرآن دی آیت نیکی بنتی کیوں بتا کے مسلمان ساتے خالی چھوٹے نال نہیں ڈکے جا سکتے ہیں ڈکن کے سہ طریقے نے ایک طریقہ یہ بھی ہے کیونکہ مسلمان نے لہذا آیت لکھ دو اسی نہ نہ ہوئیے مگرو خلوتا ہوبا نہ چکیا کہ یار ہی اللہ پسند نہیں کرتا اگے انج مصیبت نو فسیا جیل چاہے کتنے نمی ہو ڈبا پس گیا بولو کسی سر کے جاؤں سلمانی بجلی ڈپے پہنچاؤ راستے قرآن یاد کرتی چکلا چلتا پیا چھتی آیا تو قرآن بلے بلے بلے کے خلاف نے وہ چلتا پیا اتے مولبی بھی وہ الٹا اندر یہ وجہ وہ ڈبا بچاؤ قرآن نے کی بن گیا ہن قرآن واسطے قرآن پڑھنا برائی کیوں بن گیا بھائی اس کو چلانا ہے یورپ سے پیسہ لینا ہے یہ نہ چلے تے اگلے دا مطلب انہوں نے اسلام تے دین دا گٹیا پایا کچھ ہے ہے تے دا مطلب رپیے کے حقدار نہیں لانتی بنانے رپیا دے سے بران پڑھنا جرم ہو گیا بول بی سنانا جرم ہو گیا سنا کے تو دیکھے اتے جہرا روزانہ مور بھی جانے دن تو کوئی یہ آیت سمجھا ان سارے شر نا کلنگر سمجھا کہہ حوالہ بھی سکولوں یہ لکھا جو کچھ میں بیان دیا میں دسوں این قوم نہیں کسنا سن دی بارہویں گیارہویں دی پرانی علم تعلیم لیا میں دسوں لکھے جنت دوزخ کیا ہے وہ تصور بدلو فرشتوں کا تصور بدلو فلان ہر شا کا تصور بدلو نیکی کا تصور بدلو بدی کا تصور بدلو مانا بدلو جنہیں نکا من بندے نو مستی جڑی تھوڑا جا کوٹ ہوئی لبی لبی. تو مستی جڑی ہوئی وہ اگ پام جی مرضی کتاب خولی ہوا ہوں لیکن سر نہیں لگتی ٹکانے آئے تو فی جی مستی بھی, بھی نہیں آدی جدو میاں رحمت علی ورگے کوئی فقیر مل جسے نظر پا دیں شیر ربانی ورگے اللہ کے فضل مستی ہٹ جیسے ایک ہوں کلندر حوالہ پیام مشرق اقبال کی کتاب ہے کی نا ہے اللہ پیام مشرق مشرق کا پیغام یعنی اسلام اسلام کا پیغام یہ دیکھتے ہو فارسی میں بیان مشرق اس میں اقبال نے ایک نظم بنائی ہے فارسی میں اس کا نام ہے خرابات فرنگ اس کے اندر یہ ساری حقیقت اقبال نے بیان کی ہے اور باقی کتابوں توجہ اقبال نے تو شیر سنگ تھوڑی گل بولو اللہ کلنگر فرماؤں زمانہ کارت کر کے نوس رہے فارسی ڈاک اقبال فرما ہے یہ زمانہ دین دا کوئی مال ڈاکو دا مال لانچی زمانہ ایمان لٹ پر مال لرمان کر کرتی ہے یہ زمانہ ناجرال ہے زمانے نو کہندے جس لے آخو جگ برا مطلب ہوں ایک دو دس بندے نہیں بہتے برے نے تھوڑے کو چے نے جس لے آخر نبی پاک دا زمانہ چنگا سطلب نہیں سارے جنگے سارے عبداللہ بن میم کوئی مناسب بھی اس لیے ہے زمانہ چنگا آخر کیونکہ بہتے چن سن زمانہ پیڑا رہے ہو نے بہتے پیڑے ہوئے کہ فلانا پنڈ مطلب دیکھا نہیں پیڑا ہوں گا ہی نہیں مطلب بہتے چنگے نے جسے کہ فلاں پنڈ چوران لائے وہ مطلب سارے چور لے آخر بیبیاں بھی ہی ہیں ویس کئی بابے بھی ہو گے بچے بھی ہو گئے بچیا چوری نہیں بی لیکن سب نو رہا پنڈ چوران لائے کی مطلب بہتے چور نے ساڑا اقبال فرما ہے دیے زمانے کا ملاج کاقبال نے دلیل اثر اس زمانے کی بنیاد ہی تر اصول کفر نے اسلام کی نفس کو ہر حال میں راضی رکھنے کی سوچنا طاقت ہر طریقے سے جائز کرنے کی ہر طاقت ہر طریقے سے حاصل کرنے کی سوچنا کفر اور نیکی اس کو سمجھنا جو طاقت حاصل کرنے میں مدد دے برائی اس کو سمجھنا جو طاقت حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے جدو سوچ ہی تر کوفران دی عام ہو جاوے تو تعلیم بچ پھر زمانہ آپ کافر گا زمانے دا مزاج آپ ہی کافرانہ ہونا ہے معلوم ہوا شیر اقبال کا دلیل تا کر کے سنوے مسلمانوں میں آخری جملہ کہنا یاد رکھنا میری گل ہے سڈا دیسی بندہ نناکار اج کا ولیکتی جہا نا یہ ہو سمجھی گناکار چنگا اس نیکو کاروں جی اے گناکار راتوں چوری کر گیا رات مسیح بٹھا رہے تو رب دی پناہ منگی وہ مسیح دا مقصد ہی پیڑا ہونا یہ جے گنا کردہ تو کم از کم گناہ تے سمجھے گا نا اپنی نیکی جیڑی کردہ پیا وہ بھی ایک گنا کے لیے کر رہا ہے نیکی بھی اپنی لانت پہ کرد نی کا مقصد بڑا رکھ کے بیٹھا نے فرمایا املان جو لب نیتوں سے لب دے ٹرکا کے پچھے بھی لکھے ہوں نیتوں نو لیا ہوں جس لانتی کی نماز تو بھی نیت بھڑی ہو حج تو میری ہوگی جی داڑی رکھیے تو فسا سب جے کوئی نیکی کرنی ہے برے مقصد اور اگر برائی کرنی ہے تو بھی سر سمجھے کیوں کہ بھڑا مقصد اس نال پورا ہوں لے اج تک کوئی بلی ہاوی دنیا گنا گناہگار تو پہنا ہی ہوگا وہ گتی اور قسم خدا بھی کر کے اقبال نے گل کی مگر بھی نیک سے یہ دیسی کی گناہگار اچھا ہوتا ہے کیوں؟ کیوں؟ مخلوقی خالق منافکی یہ بچارا مجرم ہے یہ مجرم ہے تو خالق تو سچا نہیں جنکی کرے گا تو رب کی خاطر کرے گا برائی کر بیٹھے پا کرے گا آ کے سنیا معاف کرے گا مالا بہت بہت گناگار بندہ نہیں آخر جو گناہگار آخنا بھی صحیح نہ آپ تو آدھنے اللہ سنیا دو چار تھان بڑی سن دی ہیں لیکن موقع آ بیٹھا تیری مہربانی گنا ہوا اگوں تو انشاءاللہ موقع کگا نہیں کرا جی تیرا بندہ نہیں <laughs> <laughs> <laughs> جو تاں کر کے سنیا بال نوزانہ نو حالات کمیندگی وارے نے کیوں مسیح ور پان روپئے ایک مسجد بنتی پہ جدہ اج کل مسجد کا مقابلہ ہوں وہ کہ میری سکیم کی مسجد میری سکیم کی مسجد دوست ہوں اگو اے تو نہیں وے بھی اربا لگے نے آئے کتنا بولو پر سچی سے ایمان گوئی دیں بھائی بیٹھے نے میں انہوں کا پن ہزار کھڑ کے تقاؤ اللہ دام تو لوا سچی دریا سے نیکلی ہونی ہے کہ لانگ ہونی ہوں جلد اجکل بندے تریفا کی کرتے وہ یہ نہیں ویختے بھی پن ہزار کیون ونڈ رہا ہے وہ کئی دن ونڈ رہے ہیں فلا دست رمضان کے بندیاں چلنا بندیاف ٹکر ہی چاہیے قسم پگار ہی کر دیں گے پامیں کئی دل رکھ کے دے دے آ جملہ جڑا نا کئی دلتے ٹکر رکھا, رکھا میں شاہ جی ٹکر کی مطلب رکھ کے دے کتے نو روٹی پانی کی ہوئی ہاتھ بلیف نہ ہو آج کل بندے قسم خدا ہی کر کے ٹکر رکھتے فلانے دسترخان جی ہزار فوجی وہ آدھا یہ کمینا نہیں ہونا جہار ہزار لڑے نے وہ کہ <laughs> اور سونا رب قرآن جو فرما دتا فر فیصلہ کر دیا آخر ویکن چ لی لیکن میرے کو پوچھو مایا کچھ قبول کرنا فرمایا سوئے نبی نے فرمایا تیئے بن وائک بلولہ طیے با ہلو نے فرمایا اللہ آپ نے ہی قبول کرنا کی مطلب اگر پلیسی لکھوں بنتے ہو پیچھے پہ مار جائے روپیہ جنوبی پہاڑ بڑھا چڑو اللہ اکبر بولو یہ نہ دیکھو کہ <تصفيق> دس ارب کی مسجد بنے گی یہ دیکھو دس ارب کہاں سے آیا اس کا قیدا کیا ہے اس کی لحاظ کا فلانا اس کی لحاظ کا فرانا یہ مزاج کا فرانا رکھتا ہے سمجھ لیا بھائی اللہ کے ولیوں کا یہی پیغام ہے لوگوں کے عقیدے اور عمل کو بچانا میں بابا جی دورس مبارک یہ کوئی نظرانہ پیش ہے باقی اقبال دے حوالے دی وضاحت یا اون پیش کر کے مکمل وہ سارے دی وضاحت وہ میں سج نہیں کر سکتا وقت کافی ہو گیا ہے وہ میں کی تھی اگلے دن شاد باغ شاد لوٹ اتے میں بزار سانی بار صورت یہ دنیا میں نظام یہ دنیا کا نوا نظام دن ب دن کفر نو عروج اور اسلام نوال کمیلگی نو عروج شرافت سوال اگر ہو رہا تو بنیاد ہے کہ جڑی میں سمجھا دیتی کیونکہ اس دے تعلیمی نظام اچ اس سیاسی نظام اچھے معاشرتی نظام دے اندر اس دے معاشی نظام دے اندر یہ نظریہ کھلوتا ہے بندیا کہ مقصود زندگی دا نفس راضی کرنا اس کے حاصل کرنے کے لیے طاقت حاصل کرنا طاقت حاصل کرنے کے لیے نیکی اور بدی کے معنی بدل دو بس یہ تین نگری ہیں کفر کے وہ ہر ایک چلوتے نے تا کر کے کڑیاں بھی دن بن بدلا پہ ملا ہوں روایا کہ میرا جشم میری مرضی آج کل بڑا مسلا اٹھیا پہ میرا جشن میری مرضی میرا جشم میری مرضی اگوں پھر انہوں جواب دیتا چلو اس کہہ لے میرا جسم تیری مرضی اللہ سے دلیا مول بھی ہاتھ نگ لا کے ڈراما رچا کہ ای ہو گیا ای گیا آپ ہی آخیا تعلیمی نظام صحیح ہے تعلیم نے تو پڑھا کے بھیجی خیر ہی جہل ملا جہالت کرنا وہ روشنی والے ہیں آپ ہی کہنا علم دی روشنی ہے نور ہے تا نور نے اے سور وق جسی بیبیاں بھی ہیں انپ انہوں نے کدی نہیں کیوں نہیں وہ دسو کیوں سچی دا شرافت کہ لرانا ڈر لر ادر شرافت جی سکولوں پڑھ کے آس طرح درر بان کے آئے تو تیتر باہر جی تینوں نہ برائی کری ہو تو پھر آلہ اصل من اندر اندر شرم ہوں اندر شرم ہوں شرم والے کام ہوں جدو اندر ہی لانتی بن جاوے پھر لانتی والے کام تو انہیں شرم ہائی آ ہی کا تو سبق مل گیا تاکہ شاشن کرو اچھا موربیا دیا کڑیاں کیڑے کہ قسم ذات بھی کر دیا نہ سارا دیا ریلیاں فی الحال ہاں جی سب دیا رلیاں میرا میںنی دیں گے او کہہ رہی نے سا جسم ساری مرضی وہ کہہ رہی ہیں جڑیاں بھی ہیں نا یہ جرور کھڑا نہ کھڑ یہ سارا کی آواز یہ میرا جسم میری مرضی سویرے جی جی چلی ہوں سچی دسی جی جی چلی ہوں یا جڑی ٹی وی ادھر ادھر روزانہ آدیوں نے کسی ڈکے ماڈل سدر خانے اگلیاں یہ آخ گیا میرا جسم میری مرضی ہر نہ آخ جلوس نہ جان اج کل سچی پوچھتے ہو نہ بندے بھی یہ ہوئی. بولن نہیں نا منہ نال نا نہ نا کہ کرتوتوں کی فٹی دستی توجہ نہیں برمائی करतूत की फी दे उते बोर्ड लगा करतूत का बोर्ड दस रहा हे सारिया भी हर बंदा कहना मेरा जिसमे मर्जी भावे सुरां सुर आम करी जाए कोई डक नहीं सकता क्योंकि जो को डा लाग हम मतलब की है मेरा जिसम जी मर्जी بندہ یہ دگی مطلب لگتا تو مہمان لگنا گیا بھی دکے مولبی دی خیر نہیں میرا جیسے ہاں جی تھی جاؤ کسی بھی برائی دے کسی بھی برے گھر درد روک کے دیکھو چڑھو اس گل گھر تھی روک کے بکو تھی گھر دن آ کر ٹی وی بغیر جی صاحبہ دو ہی کام کرے گی یا بو سا بننے جی اکو لر کول نہیں کہ لکھے چار پہ پہلو تلاک لے کے لو بجل سے بندہ پچھو ہوں جی ہوگڑا ایمان ہو جانا نہیں تے میرے وے خو مدروں کر گئی یار اور باقی گل تو کر گئی یار چاہا پلا چنڈیا ہے بڑا دین چلو بڑی اخیر آ کے وہی بازی ہار لے وہ چل ایک بار ہوں جی کر بیٹھا تو اگو میرے سات پیوا دیبان نے مطلب سات پیو دا مطلب ہے پیو دا پیو وہ پیو وہ پیو سات کیڑیاں کی تبا جی یہ کام کروں وہ آ گئی تے ہو رکھ لیے نہیں اسی طرح ہی سارے لیکن کھڑ کے بیٹھے میں کسمیا کہ خدا ہوں جا نہیں کوئی برائی کے خلاف گل کرتا نہیں کرتا لیکن کدی بہت کن چڑیے اصل سر پھرے آئے ہوں کھڑا چڈیا نہڈنا جو سد کا جو کچھ ہونا ہے وقت رب لیکن ان شاء اللہ ماں بغیر ہاں جی نہ تھلے لاگ کے سمجھو زندگی کا آخری دن نے جس دن مرد کسی بڑھی کے تھلے میرے دوستان بہو دوست چشتی جنبیت جنبیت با خادم محمد شفیل امام آباد شرافت صاحب شیر سنا رہے سلطان ببلا میں سنیا وہ سن رہا سمجھ سکتا سا شرافت صاحب نے قسر تاریخ کر دی اللہ شاہ عمل کے توفے خوشی الحمد الحمدللہ رب العالمی الحمد بنا تنا ہسنا ہسن تو اللہ سب خدمت قبول فرما کے بابا جی مبارک نو اللہ اونا نے پیاروں سب کے کے دین ایمان ل دین ایمان نمان لار اللہ جو جہان دی عزت عبرو عطا فرمائے اللہ ہر شرط اپنا بخشی سونے محمد کریم کے جوڑے کا دن کی کامل سمجھتا کامیام جان بذرگ نے جب سا بزرگ بار فقیر مقرین لاضی کرنا تین لاضی کرنا, تینوں کرنا, تینوں کرنا, تینوں کرنا اللہ سونے انہوں نے محفل سجائیے دی دنیا سونی اللہ اللہ بنی بالعباد حبیب جی نے محمد کوئی جانے کوئی بندہ کھانا چاہیں بابا جی کا لنگا مہربانی سلام <تصفح> <سلامتا تو تصفح> پیر انہوں نے مبارک زخمی ہے تو تاری مہربانی استعمال کا قدم مبارک دوسرا اعلان ہو سن لو اگلے مہینے انیس اپریل کنگ شریف چنازگاہ اپریل پھر دوبارہ آرام سن لو علامہ مولانا مفتی فضلہ چشتی صاحب کی اسے کنگ شریف جنازگاہ ہوئے گی تقریر انی اپریل سارے دوست شریف استاد دادا قدم بارک زخمی ہے جنہیں دو سے